دیکھیں کسی کے زکات کے پیسے اگر آپ کے پاس پڑے ہوں تو سب سے پہلی بات کہ زکات دینے والے نے کسی آدمی کو متعین تو نہیں کیا کہ کس کو زکات دینی اگر کوئی زکات جس نے آپ کو پیسے دیے ہیں اور وہ اگر کسی آدمی یا ادارے یا فرد کو متعین کر دے کہ اس کو زکات دینی تب تو اسی کو زکات دینی ہوگی ایک بات تو یہ ذہن میں ہے اور اسلام تو حیا اور شرم سکھاتا کسی کی عزت کو مجرو کرنا بھی صحیح نہیں لہذا کوئی سفید پوش آدمی جس کو آپ زکوات دیں ہو سکتا آپ کے منہ پہ مار دیں کہ بھائی تم نے مجھے کیا زکات خیرات کا مستحق سمجھا فی الاقع کوئی آدمی اگر زکات خیرات کا مستحق ہے تو بغیر بتائے اس کی مدد کر دی جائے اگر وہ نہ لے تو یہ بھی کہہ دیا یا یہ عیدی ہے یہ آپ کا نظرانہ ہے یہ آپ کا توفہ ہے جس کے ضرورت اس کی پوری ہو جائے اور اس میں بتانا ضروری نہیں ہے دینے والی کی نیت شرط ہے کہ وہ زکات دے رہا اب چونکہ اس نے آپ کو وکیل بنایا لہذا وکیل کا کام یہ ہے کہ جل از جلد اس سے سبکدوشی حاصل کر کے اور اس کو جو زکوٰت کی مد ہے اس میں وہ ادا کر دیں